سورة الشعراء مكية بسم الله الرحمن الرحيم طعثمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باطع النفس كأن لا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فضلت أعناقهم لها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 فَأَخَافُ أَن مَعَكُم اور جب تمہاری پروردگار نے موسا کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ یعنی قوم فرآن کے پاس کیا یہ ڈرتے نہیں انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں اور اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی کے خون کا دعویٰ بھی ہے تو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں فرمایا ہرگز نہیں تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں فاتیا أن أرسل معنا بني إسرائيل قال أنا من ربك فينا وليدا ولدست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظالين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 اوران <تَعْخِلُونَ> نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا کہا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم لوگوں کو یقین ہو فرعن نے اپنے احالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں مسا نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک فرون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے مسا نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرط کہ تم کو سمجھ ہو قال إن اتخلت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عطواه فإذا هي صعبان مبين ونزع يده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 نے اپنے گرد کے سنداروں سے کہا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 اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہے تو ہم ان کے پیروں ہو جائیں جب جادوگر آ گئے تو فرآون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں سلا بھی عطا ہوگا فرآم نے کہا ہاں اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے موسا موسى موسى نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہوں ڈالو انہوں نے اپنی رسمیاں اور لاٹیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے <تصفح> मुण... جادوگروں نے جادوگر سیدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے جو موسا اور ہارون کا مالک ہے <متصفح> إِنَّهُ لَكَبِيرُ الْعَذَابِ الَّذِي عَلَّمَكُمُ مُسْتَهًا فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَوْ قُطِّعَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَوْ صُلِبَتْ أَنْفُسُكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَوْلاَ وَيَرَى إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْنَا أَيُّ يَوْمٍ يُغْفِرُ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 تمہارا تعاقب کیا جائے گا تو فراؤنیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ لوگ تو تھوڑی سی جماعت ہیں اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم سب با و سامان ہیں فَاخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَخُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ قَالُوا لِقَاوَرْنَا هَٰبَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَطْبَعُوهُمْ مُشْقِيِّينَ فَلَمَّعَدْرَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُغْرَقُونَ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 موسا نے کہا ہر جت نہیں میرا پروردگار میرے ساتھ ہے وہ مجھے راستہ بتائے گا کلو نا سم من آ جاو اجمائ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 اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں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 <تصفيق> ابراہیم نے کہا کیا کہ تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی وہ میرے دشمن ہیں مگر خدا رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی وہ مجھے رستہ دکھاتا ہے اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورسة جنة النعيم مغفر لأبي إنه كان من الظالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع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 اور بدلہ لے سکتے ہیں الله إن كنا لك ظلاء مبين إذ نصبيكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجمون فما لنا من شافعين ولا صديق حمين فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين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 ہم تو سرین کمراہی میں تھے جبکہ تمہیں خدا رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہم کو ان گناہ ہی نے گمراہ کیا تھا تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے اور نہ گرم جوش دوست کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأفيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأفيعون اور نوح نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کام کا تم سے سلا نہیں مانگتا میرا سلا تو خدا رب العالمین ہی پر ہے تو خدا سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو انؤمن <أَرَّلُون> بما <يَعْمَلُون> ان حسابهم لو ان مبين وہ بول ہم تم کو مان لیں اور تمہارے تو ترسیل لوگ ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کا حسابی اعمال میرے پروردگار کے ذمہ ہے نکال دینے والا نہیں ہوں میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں انہوں نے کہا کہ نور اگر تم باز نہ آؤ گے تو سار کر دیا جاؤ گے فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغنقنا بعض الباطين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 آگ نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی حود نے کہا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 بلا تم ہر اونچی جگہ پر ابس نشان تعمیر کرتے ہو اور محل پر آتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے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 انہین ان وہ کہنے لگے ہمیں خا نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہیں یہ تو اگنو ہی کے طریق ہے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 وما اسألكم من عجر ان عجر رب العالمين اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانتا میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ولقن فلعها هرين وتنحطون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأفيعون ولا تفيعوا أمر المصرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يفلحون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 مَا لَهُمْ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ فَعَظَّرُوهَا فَأَصْبَحُوا آدَمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَوَارِدَ نَخْرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ صالح <تصفيق>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 قَالَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ أَلْقَالَنَا هُمْ أُخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِين فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَعْتُونَ الْقُرْآنَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ اور قومی بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوتھ نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانتا میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہاری پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو وہ کہنے لگے کہ لوت اگر تم باز نہ آؤ تو شہر بدر کر دیا جاؤ گے قال إني لعملكم من القوالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے مواد سے نجات دے تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر می برسایا. جو می ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا بے شک اس میں فاتقوا الله وأفيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المفسرين وزنوا بالقصوات المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعسوا في الأرض مفسدين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 اور ترازو سیدھی رکھ کر تو نہ کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو اور ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ <الرَّحِيمُ> وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو اور تم اور کچھ نہیں ہم ہی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ شہر نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا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 لا يؤمنون به حتى يولوا العذاب الأليم فيأديهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيك إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم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 نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ آسمانی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 يلقون الصمع وأفسرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغامون ألم تر أنهم في كل باد يهيمون وأنهم يقولون ما لَا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله فسيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا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 اور ظالم ان قریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں سورۃ النمل مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسن تلك آیات القرآن وكتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنین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 وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آلست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء أهالو دي أمبور كمن في النار ومن حولها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 اور اپنی لاشی ڈال دو جب اسے دیکھا تو اس طرح ہن رہی تھی وہ سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مر کر نہ دیکھا حکم ہوا کہ موسا ڈرو مت ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے ہاں جس نے ظلم دیا. پھر کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَدْخِلْ يَدَقَ فی فلما جاءتهم سحر مبين بها انفسهم كان المفسدين اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو بے عیب سفید نکلے گا ان دو موجزوں کے ساتھ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 ہم نے داود اور سلامان کو ہرم بخشا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 حتى إذا أتوا على وعد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم ویے گئے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 وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعبالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهددون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تغفون وما تعلمون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم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 کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ لائق نہیں وہ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 قالت يا أيها الملو أفتوني في أمري ما بنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين ان اذا قريةً خط سنا کر کہنے لگی کہ اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو جب تک تم حاضر نہ ہو اور سنا نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں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 فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم من أنتم بهديتكم تفرحون ترجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أزلة وهم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 اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ زریل ہوں گے يا قبل امین سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرمبردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے جناک میں سے ایک قوی ہے کل جین نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأاه مستقرا عنده قال هذا من فغل ربي ليبلوني أشكر أم أكبر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غلي كريم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 سلیمان نے کہا کہ ملکہ کی امتحانی عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو دیکھیں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 فلما رأته عن رب مع رب اور وہ جو خدا کی سوا اور کی پرستش کرتی تھی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 ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقا ليفتصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك.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 جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنزرين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 ہمار مار کم آ تم بھی تم من کو کہہ دو کہ سب تاریخ خدا ہی کو سزاوار ہے